مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور انشاءاللہ عزوجل اللہ وجل حسب معمول اس سلسلے میں شامل ہوں گے آپ کے سوالات آپ کی کالز آپ کے واٹسپ اور آپ کے ممکنہ صورت میں ٹیکس میسیجز بھی شامل کریں گے انشاءاللہ عزوجل مالی معاملات سے متعلق تجارت سے متعلق خرید و فروخت سے متعلق انکم سے متعلق جس کام میں بھی پیسوں کا لین دین ہے رقم کا لین دین ہے کسی منفیت کا حصول ہے انشاءاللہ شاء اللہ ازل یہ سلسلہ انہی معاملات میں رہنمائی کے حوالے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی ابو محمد علی اصغر اتاری مدی اللہ علی انشاءاللہ شاء اللہ ازل آپ کے سوالات ہوں گے مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے نبی کریم رعف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے اولناسمتی اختر <السلام> یعنی لوگوں میں قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ سے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑتا ہوگا صلی صل اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاء از آپ کی کال شامل کرتے ہیں لیکن اس پہلے یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اسی سوال کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں کہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ شرعی احکام بیان کرتا ہے تجارت کے انکم کے مالی معاملات کے گویا کہ ہم رزق حلال کمانے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں اور اس کا جو علم ہے وہ بھی آپ سکھا رہے ہیں تو فی زمانہ اس حوالے سے بڑی مختلف تھنکنگ پائی جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رزق حلال کمانا آسان ہے بعض کہتے ہیں مشکل ہے تو آپ رشاط فرمائیں کہ رزق کے حلال, حلال کا حصول جو ہے یہ آسان ہے یا مشکل ہے کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والرسولین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تبارک وتعالى نے رزق کے حلال کو پسند فرمایا ہے ایک مسلمان کے لیے رزق حلال ہی کوئی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اب یہ کیسے ممکن ہے کہ رزق حلال حاصل کرنا انسانی طاقت سے باہر ہو انسانی طاقت کے اندر ہے رزق حلال کا معاملہ اسی لیے تو اس کا حکم دیا گیا ہے اللہ تبارک مطالعہ اپنے بندوں کو ایسا کوئی حکم نہیں دیتا جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو فی زمانہ لوگوں کے مختلف اقسام میں زیادہ تر جو لوگ ہیں ایسے کاموں سے وابستہ ہیں جو رزق حلال پر مبنی ہے مثال کے طور پر نوکری کرنا ہے جائز کام کی نوکری ایک طبقہ ہے جو جائز کام کی نوکری کرتا ہے صحیح مثال کے طور پر کوئی سرکاری محکمے میں کوئی کلرک ہے کوئی چپراسی ہے تو کوئی آفیسر ہے تو کوئی ایس سی ہے تو کوئی ڈی سی ہے تو بنیادی طور پر جو نوکریاں ہیں جی. ان کا جو اسٹرکچر ہے ان کے پیچھے جو امور مفودہ یا سپرد کیے ہوئے جو کام ہیں جی. جی تو وہ جائز کاموں پر مشتمل ہے جی. جائز امور پر مشتمل ہے جی. تو نوکری پھر طرح طرح کی نوکریاں ہیں مطلب ٹیکنیکل ڈپارٹ میں ہیں تو کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے تو ایک رزق حلال کا جو ذریعہ ہے وہ ملازمت سروس اور ملازمت ہے جی. اور غالب اور اغلب زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوے فیصد سے زائد جو ملازمتیں ہیں وہ ایسی ہیں جو جائز کاموں پر مشتمل پر جائز ہے ممکن ہے بیرون ملک یہ رشو کم ہو جائے لیکن پاکستان میں صورتحال نہیں ہے دوسرا ہمارا جو طبقہ ہے وہ کسانوں کا ہے جو کھیتی باڑی کرتا ہے مال مویشی پالتا ہے جی اس کے ذریعے آمدنی حاصل کرتا ہے جی تو یہ طریقہ کار بھی بنیادی اعتبار سے جائز ہے جی تیسرا جو طبقہ ہے وہ تجارت کرتا ہے جی تو تجارت ظاہر بات ہے ہمارے ہاں یا مسلمانوں کے درمیان جو تجارت ہے جی وہ خنزیر کی تجارت ہوتی نہیں ہے جی تو معروف وہ بھی یہی ہے کہ اکثر جو تجارت ہے غالب و اغلب جی وہ حلال چیزوں کی ہی تجارت ہوتی ہے ٹھیک تو جو مواقع ہیں جی وہ پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کو مواقع کیا مل رہے ہیں ٹھیک ہے ہلال مواقع جو مواقع ہمیں دستیاب ہیں وہ حلال و تیب مواقع ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر رشتے ہیں بھئی ایک آدمی کے ساتھ ماں کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے پاپ کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے اولاد کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے بیوی کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے یہ سب کے سب پاکیزہ رشتے ہیں اب اگر کوئی اپنے فعل سے اپنے انداز سے اپنے مزاج کی بنیاد پر یا کسی بھی وجہ سے ان رشتوں کی پامالی کرتا ہے ماں باپ کو اس کا حق نہیں دیتا اولاد کو اس کا حق نہیں دیتا بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا زیادتی کرتا ہے بدتمیزی کرتا ہے بلا وجہ شریف مار پیٹ کرتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ جو رشت, جن رشتوں سے وابستہ تھا ان رشتوں کا جو تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس شخص نے کوتاہی برتی ہے تقاضے اور حق تقاضے اور حق پورا نہیں کیا, پورا نہیں کیا اسی طریقے سے کاروبار اور ذرائع آمدنی کا معاملہ ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ ایس ایچ تھانے کا کسی اس کے کام تو بڑے اچھے تھے اتنے اعلی اس کے کام تھے کہ اس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا معاملہ وابستہ ہے کسی ادارے کے اندر اگر جوے کا اڈا کھلتا ہے کسی کس علاقے کے اندر جوہے کا اڈا کھلتا ہے کسی علاقے کے اندر شراب کا اڈہ کھلتا ہے زنا کا اڈا کھلتا ہے کسی علاقے کے اندر بدماش کو لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے تو لامحلہ وہاں جرائم بڑھیں گے جی. بلائیاں بڑھیں گی جی. مزید جو ہے وہ جو کشمکش ہے وہ بڑھے گی جو گناہوں کا معاملہ وہ اور بڑھے گا صحیح. لیکن اگر یہی دھیانتداری کا مظاہرہ کرے تو سب چیزیں نہیں ہوں گی جی. تو اس کے پاس جو بنیادی کام تھے وہ تو جائز تھے لیکن اگر یہ کوتا بڑھتا برتتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس کی کوتا کا اثر اس کی نوکری پر تو ہونا ہے بالکل بل... مطلب ایک تو یہ کہ اپنی نوکری میں کوتاہی بڑھتے برتے اور تنخواہ پوری لے وہ کوتاہی ہے لیکن پولیس والے ایک طبقہ ہے سارے تو ایسے نہیں ہوں گے اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں مطلب وہ ایسے ذرائع کو اختیار کرتے ہیں جس کا نام رشوت ہے جو ان کے... ان کے ذرائع کا کسی بھی طریقے سے حصہ نہیں تھا صحیح. تو رشوت ظلمن لیے جانے والے مال کو کہتے ہیں جی. اس میں ظلم کا, ظلم کا جی. پہلو جو ہے وہ شامل ہوتا ہے جی. اگرچہ کوئی خوشی سے دے اپنا کام نکلوانے کے لیے دے جی. اسی طریقے سے ایک تاجر ہے صحیح. تجارت حلال چیز ہے تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا قرآن مجید فقان امید نے واضح فرما دیا الح اللہ البیام ربا ربا کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا ہے اب تجارت کے حوالے سے بھی وہی معاملہ ہے جو میں نے رشتوں کی ایک مثال دی جی ہے کہ تجارت کے بھی حقوق ہیں جی تجارت جی میں بھی صحیح اور غلط ہے جی اگر کوئی شخص صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کرتا جی تو لا محالہ وہ اپنے جو آمدنی ہے جی اس پر کسی نہ کسی طریقے سے منفی چیزیں پیدا کر لیتا ہے صحیح. بعض منفی چیزیں ایسی ہوتی ہیں صرف گناہ کا باعث ہوتی ہیں بعض منفی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے روزی بھی حرام ہو جاتی ہے اب مجھے اعلیٰ در امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان جی. یادہ رہا ہے جی. فتح و رضی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خلاصہ اس جی. کا یہ ہے کہ امور دنیا کی جو کام ہے اور جس انداز کی تجارت ہے اس میں وہی پڑے گا جسے خوف آخرت نہ ہو یعنی ایک, ایک نقشہ انہوں نے کھینچا ہے اتنی زیادہ جو ہے اس کے اندر بے احتیاطیاں لوگ اپناتے ہیں اتنی زیادہ بے احتیاطیاں اپناتے ہیں کہ بے باقی اور جررت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو سیکھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دیگر چیزوں کے حقوق سیکھتے ہیں آداب سیکھتے ہیں حلال و حرام سیکھتے ہیں اسی طریقے سے تجارت کے حوالے سے بھی حلال و حرام کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اسی طریقے سے معاملہ کسان کے ساتھ ہے اس کے ساتھ بھی حلال و حرام جڑے ہوئے ہیں تو یوں مجموعی طور پر جو ذرائع آمدنی ہمیں دست... کے مواقع ہمیں میسر دست... ہیں جو ذرائع آمدنی کے مواقع جو دستیاب ہیں وہ حلال اور طیب ہیں بندہ اگر انہیں درست طریقے سے انجام دے تو یقینی طور پر اور اس کے حلال کمائے گا اپنے بچوں کو پلائے گا اس کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرے گا اب آپ دیکھیں ہم پہلے زمانے کو یاد کرتے ہیں जी. تو پہلے زمانے کے اندر جو روزے کے اندر ڈنڈی مارنے کا جو معاملہ تھا जी. وہ اتنا زیادہ نہیں تھا जी. لوگ نوکریاں آسان طریقے سے انجام دیا کرتے تھے دھیانداری سے, سے کام دیا کرتے تھے تجارت پیشہ لوگ جو ہے وہ بہتر انداز سے تیار کیا کرتے تھے یعنی یہ خیانت یہ ملاوٹ اور یہ جو چیزیں ہیں جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں ان کا رشو کم ہوا کرتا تھا لوگ تھوڑے پر گزارا کرتے تھے دوڑ نہیں تھی آج ایک آفیسر خاص طور پر سرکاری محکمے کا آفیسر اس لیے رشوت اور دو نمبر کی طرف بھاگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا اسٹیٹس اونچا ہو جائے دنیا کی جو دوڑ ہے وہ اس میں شامل ہونا چاہتا ہے پہلے اس دوڑ کے اندر وہ رفتار نہیں تھی جو آج کے زمانے میں رفتار موجود ہے ہمارے پاس لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا بچانے कि... والی ایک ہی چیز ہے خوف خدا خوف خدا ہی بچا سکتا ہے جس بندے کے دل میں خوف آخرت ہوگا آخرت کا موخذہ ہوگا آخرت کے تعلق سے جو آ, پوچھ دش کا ایک مرحلہ ہے اس کا احساس ہوگا قبر کے مراحل کا احساس ہوگا محاصل کا تو یقینی طور پر وہ خود بچے گا کوئی نہیں بچا سکتا اپنے آپ کو انسان سدھار سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں حلال ذرائع جو دستیاب ہیں ان کے تقاضے اور ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے انکم حاصل کرنے کی روزی کی معاشرت کی معاشی سرگرمیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی کالز ہیں بڑھتے ہیں کالز کی طرف ہمیں کالز دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد غازی ضلع ڈیرا بکٹی بلوچستان کو سے بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے اگر کوئی چیز ایجواس میں فروخت کر دے یعنی چیز موجود نہیں ہے پہلے اس کے سودا کر کے بعد میں چیز خرید کر کے دینا یہ جائز ہے یا نہیں برائے مہربانی جواب شار فرمائیں جی, جی, جواز کی ایک صورت کتب میں لکھی ہوئی ہے ایڈوانس جو سودا ہے جی. اس صورت کا نام ہے بے سلم جی. پچھلے سلسلے میں ہم نے اس کی تفصیل بھی بیان کی تھی جی. بے سلم یہ ہوتی ہے کہ آپ سودا کر لیں چیز اگرچہ کے موجود نہیں ہے لیکن جو پیمنٹ ہے وہ اسی وقت اس کو ادا کر دیں جی. مال ادھار ہو ادھار کم از کم ایک مہینے پر ہونا چاہیے اس سے کم نہیں ایک مہینے کی ادار ہو کم از کم اور پھر یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو جو مارکیٹ میں سودے کے وقت اویلیبل ہو ٹھیک جی ہے آپ کے پاس نہیں ہے نہیں کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو اگر ایسا نہیں ہوگا یا دو چار دن کی ادار ہوئی ہفتے دو ہفتے کی ادار ہوئی مہینے کی نہ ہوئی تو بھی جائز نہیں ہوگا اسی طریقے سے اس چیز کی جو مکمل شیپ ہے صورتحال ہے کس طرح کی ہے کس کمپنی کی ہے کیا چیز ہے کیا کوانٹیٹی کی ہے جی کتنا وزن ہوگا کس پیمانے سے دی جائے گی تمام کی تمام چیزیں طے کر لی جائیں یہ میں نے موٹی موٹی چیزیں بین کر دی ہیں تو گنجائش موجود ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ گنجائش نہیں ہے حدیث پاک میں منا فرمایا گیا ایسے سودے سے کہ بندے نے قبضہ نہ کیا ہو قبضہ کرنے سے پہلے ہی وہ اسے بیچتے معاف کیجیے گا حدیث پاک میں منا فرمایا گیا یہ بھی ایک حدیث ہے منع فرمایا گیا ایسے سودے سے کہ جس میں بندے کے پاس سودا کرتے ہوئے چیز موجود ہی نہ ہو چیز, یعنی وہ موجود نہیں چیز کا مالک ہی نہ ہوا ہو ایسی چیز سے منافر میں اگلی کو مفتی صاحب یہ شاید فرمائیے کہ پراپرٹی ڈیلر سے ایک سودا دیکھا لیکن اس نے کوئی ایفرڈ نہیں کی اور سودا جو ہے وہ کسی اور پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے جو ہے نا وہ خریدا گیا تو اب جس پراپرٹی ڈیلر نے پہلے پراپرٹی ڈیلر نے جس نے یہ وہ پراپرٹی دکھائی تھی اس کی کتنی کمیشن بنتی ہے جبکہ ٹوٹل پراپرٹی کی ویلیو پر جو ہے وہ ایک پرسنٹ اس کے ساتھ فکس ہوا تھا کہ ایک پرسینٹ اس کو دیا جائے گا تو اب اس نے ایفرڈ نہیں کی لیکن پراپرٹی دکھائی اس نے ہی تھی تو اب یہ اس پراپرٹی ڈیلر کو کتنے پرسینٹ کتنی جو ہے وہ کمیشن دی جائے گی جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام اس مسئلے کا تعلق تین فریقوں سے ہے ایک کسٹمر دوسرا پہلا بروکر تیسرا دوسرا بروکر صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب یوں غائبانہ طور پر دینا مناسب نہیں ہے ठीक. جو بھی جواب دیا جائے گا دوسرے کے لیے وہ حجت بنایا جائے گا ठीक. مفتی صاحب نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو پہلا بروکر ہے اس پر یہ الزام رکھ رہے ہیں ठीक. کہ بھی اس نے ایفرٹ نہیں کی ठीक. لیکن اس نے دکھائی ہے ٹھیک ہے دکھانا بھی ایک بہت بڑا ایفرٹ ہوتا ہے ठीक. مطلب بہت بڑی چیز ہوتی ہے اسٹیٹ لائن یہ دکھانا جو ہوتا یہ بھی بہت سیکریٹ وہ ہوتا ہے میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو یہ تو ایک بات ہے نا تھوڑا اس کو اور لے کے چلیں گے تو وہ بروکر سے جب بیان لیں گے اس کی بات سنیں گے تو وہ مزید دو چار چیزیں اور بیان کر دے گا تو اس طرح وہ مسئلہ جس کا تعلق تنازع سے ہے ٹھیک تنازع کے مسائل کے اندر یہی اصول بنتا ہے کہ فریقین کی بات پوری سن کر پھر کوئی مسئلہ بتایا جائے ٹھیک دونوں فریقین پارٹی جو بھی ہیں جتنی بھی پارٹیز بنتی ہیں ادھر تو تین بن رہی ہیں جیسا آپ نے فرمایا تو ان تینوں کا موقع سن کے پھر ہی کوئی حکم اشاعت فرمایا جا سکتا ہے اگلی کال میں نے آپ سے وہ دوستہ پوچھنا تھا کیا نام ہے کہ اگر بیٹا باپ کے ساتھ کام کر رہا ہو تو وہاں سے جتنے مرضی پیسے لے لے بنا پوچھے تو کوئی مسئلہ خیال تو نہیں ہے اگر کیا نام ہے بات طے نہ ہوئی بھی ہو تو اور اگر انہیں پتہ بھی ہے اس بارے میں کہ میں اتنے پیسے لیتا ہوں جب یہ نہیں پتہ پانچ سو لیتا ہوں ہزار لیتا ہوں یا دو ہزار لیتا ہوں لیکن بس انہیں پتہ ہے کہ یہ لیتا ہے سر ٹھیک ہے یہ فیملی بزنس ہوتا دوسری بیٹی کی بات کی اگر اس میں کو بھی شامل کر فیملی بزنس ہے ایک شخص ہے پھر اس کے دو تین بیٹے ہیں سب ایک ساتھ ہی کام کر رہے ہیں اب وہ جو اماؤنٹ آ رہا ہے جا رہا ہے اس میں سے سب خرچ کرتے ہیں سامنے سامنے اب جو صورت ان کے سوال کی وہ آپ کے سامنے ہے تو کیا ہوگا میں نے دو طرح کے لوگ دیکھے ہیں جی وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کی اولاد نے باپ کے کامیاب کاروبار کو لات ماری جی اور اسے تنزل تک پہنچا دیا جی اپنے باپ کو روڈ پر لے آئے صحیح صحیح وجہ کیا تھی ان کی عیاشیاں مطلب کہ جب بیٹھے پیسے نکال لیا د, ان کی ٹھیک ہے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ایسی اولاد بھی دیکھی ہے کہ باپ نے ایک دکان ڈالی تھی لیکن اولاد نے جب باپ کے ساتھ مل کر کام شروع کیا تو انہوں نے اپنے باپ کے کام کو مزید ترقی دی ایک سے چار دکان کی تو جب کاروبار باپ کا ہے تو اگرچہ کہ وہ والد ہے بہرحال اولاد کا تو نہیں ہے جی تو اولاد امانت کے معاملے میں بری ذمہ نہیں ہے جی اولاد پر ضروری ہے کہ وہ جو معاملات ہیں لین دین کے حلال و حرام کے ان کا خیال رکھے گی وہ اتنی پیسے لے سکتی ہے جس کی باپ جس, جس کے حوالے سے باپ کی طرف سے سراہتن یا دلالتن اجازت ہے جی مثال کے طور پر سو پچاس روپے لینا دو سو روپئے لینا ایک مثال ہے جب خرچ کہلاتا ہے تو اگر وہ باپ نے اجازت دے رکھی ہے تو اتنے پیسے نکالے اگر وہ ہزار دو ہزار نکالنا شروع کر دیں گے تو پھر کاروبار کیسے چلے گا کاروبار تو ایسا نہیں چلتا تو اس لیے فری ہینڈ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی کریں ابو کا ہے میں اپنے مطلب باپ اور بیٹے کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اپنے والد صاحب کے ساتھ کوآڈنیشن رکھیں ان کا اعتماد حاصل کریں اور ان کے ہاتھ سے لیں اس کا جیسے آپ نے فرمائے کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے تو باپ کیسے منع کرے گا بیٹے بولے یہ اسی کا تو ہے سب جتنا لینا لے لیں منع تو نہیں کرے گا نارمل تاجر جو ہے نا جی وہ سیاح ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی نظر گہری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں باپ کیسے منع کرے گا باپ کیوں نہیں منع کرے گا باپ کرے گا منع جب باپ کو پتا چلے گا کہ میرا بیٹا اتنے پیسے لے رہا ہے کر کیا رہا ہے یا اتنے پیسے لینے سے تو نفع سارا یہاں رہ جائے گا نفع ہوگا ہی نہیں تو کیوں نہیں منع کرے گا اگر وہ نہیں کرتا منع سراتن اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے اس کا پیسہ ہے جو مرضی کرے ٹھیک ہے یہ مطلب کہ پتا ہے کہ میرا بیٹا ناجائز کام میں نہیں لگا رہا چلو ٹھیک ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے گنا تو نہیں ہوگا باپ لیکن ایک اخلاقی طور پر والد کو ایسا کرنا نہیں چاہیے ٹھیک ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے ٹھیک تو اولاد اگر شروع میں بگڑ جائے تو بعد میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا مختلف آپ نے فرمائے کہ بیٹے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ باپ کے بتائے بغیر جو دلالتن یا سراہتن نہ ہو تو پھر نہ لے والد کو اس میں کتنی روک ٹوک کرنی چاہیے یا کتنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے اخلاقی اعتبار سے شرعی اعتبار سے دیکھیے نہ تو اتنی تنگی کی جائے کہ بچہ جو ہے وہ چوری پر مجبور ہو چھپ چھپا کر لے نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ ہے کہ والد بچے کے اخلاق اور کردار پر گہری نگاہ رکھے کہاں اٹھتا ہے کہاں بیٹھتا ہے کیا مصرفیات ہیں بعض اوقات ایسے کاموں میں پڑ جاتا ہے علمان الحفیظ کہ بچہ بلیک میل ہو جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے بچہ میں ہو گیا اب وہ بڑی بڑی رقم نکال رہا ہے جی. تو بچے کی صحبت کہاں ہے کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے کس کردار کا مالک ہے جی. اور کوئی بھی غیر معمولی چیز دیکھے تو فوراً اسے اگنور نہ کرے جی. بچے کی کیفیات دیکھے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں و مسرت کے آثار ہیں طبیعت مزاج کیسا ہے ان تمام چیزوں کو غور کر کے دیکھتا رہے کہ اس کے کیا سباب ہو سکتے ہیں اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ تربیت کا حصہ جی ہے جی یہ تمام جو باتیں میں نے کی ہیں جی اس کا تعلق براہ راست اولاد کی تربیت سے مارکیٹ میں جتنا دیکھا یہ ہے نا کہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ وہ ایک دکان تھی چار دکانیں کر دی ہیں چار دکانیں تھی وہ ایک بھی ختم کر دی تو دیکھا یہ کہ جو اس قسم کے اولاد ہوتی ہے نا جو کاروبار کو واقع تن بڑھا رہی ہوتی ہے اس کی اخلاقی اور خرچوں کے اعتبار سے اعتدال میں ہوتی ہے پھر اس پہ روک ٹوک بھی نہیں ہوتی اس سے اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی نہیں ہوتی اور جہاں پہ یہ خدشہ ہوتا ہے نا کہ یہ کاروبار کو نیچے لے جائے گا یا پھر اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں تو پھر وہاں پہ کچھ باؤنڈریز جو ہے یہ گھر والے یا والد جو ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں تو تجربہ اس کا یہی یہ ہے جو آپ نے شروع میں فرمایا تھا اگلی کال تنویر احمد بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے میری مدد یہ ہے مفتی صاحب سے کہ آپ نے ابھی ابھی ایک سوال کا جواب دیا اگر اسٹاک نہیں ہے تو ڈیل نہیں کر سکتے گلوسری شاپ میں ایسا ہوتا ہے کسی وقت اسٹاک نہیں ہے فار اگزامپل پانچ سیمنٹ پڑے ہوئے ہیں کسی کسٹمر نے دس سیمنٹ لینے ہیں وہ اس کو بولتا ہے بولا جاتا ہے صبح پانچ آپ کو دے دیں گے پانچ ابھی لے جائیں پیسہ جمع کروا جائیں دس کا ایسا کرنا کیا ٹھیک ہے وہ سیمنٹ تو موجود نہیں جتنے ان کسٹمر کو چاہیے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے پانچ کے پیسہ لیے جائیں یا کہ دس کے لے سکتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں سیمنٹ گروسری شاپ میں رکتی ہے کہتے سیمنٹ شاپ ملتی ہوگی اب گروسری شاپ میں رکتی ہے کہہ تو یہی رہیں گے کہا تو انہوں نے یہی یہ تو ہم ساؤتھ افریقہ گئے نہیں ہیں کبھی جائیں گے تو تجربہ ہوگا سیمٹ کا ویسے سب یہ مسئلہ ہماری یہاں جو ہے نا پاکستان میں بھی اس طریقے کا معاملہ ہے سبزی ہے دلوقتي نہیں نہیں یہ نہیں ارض کر, کر رہا ہوں کہ پانچ بوریاں ہیں پانچ بوریاں نہیں اچھا ہیں تو یہ معاملہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے دیکھیں ایک گاہک آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کہتا ہوں یہ کہ دس بوریاں چاہیے پانچ آپ دے دیں اس کو ٹھیک ہے پانچ کے پیسے لے لیں ٹھیک ہے پانچ کے لیے کہتے ہیں شام کو آ جائیے گا تو وہ جو پانچ شام کو آنے کا کہہ رہے ہیں سودا نہ کریں اس کا سودا نہ کریں آپ. ایک طرح سے وعدہ ہے پھر شام کو چکر لگا لیجیے گا امید مال آ جائے گا صحیح. تو بعضوں کا شام کو بھی نہیں آیا ہوتا مال صحیح. تو کہتے بھی صبح آ جائے گا صحیح. صبح آ جائے پیسے دے جائے اپنا مال لے جائے تو سودا نہ کریں اسی حالت میں صحیح. ہاں وعدہ کیا جا سکتا ہے ریفر کیا جا سکتا ہے کہ پھر موقع پر مال آ جائے گا آپ سکھا جائیے گا اس میں ہوتا ہے بات اوقات کے بڑی پیمنٹ ہوتی ہے یعنی ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ روپے ہیں اب وہ لے کے جانا آنا ویسے تو نارملی اتنی زیادہ بڑی پیمنٹ تو چیک ہی سے کی جاتی ہے لیکن پھر بھی پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپے بھی ہیں تو ہے تو ایک اماؤنٹ ہی تو اب یہ لے کر پہنچے وہاں پہ اور وہاں پہ سیمنٹ نہیں ہے یا جو بھی چیز ہم خرید رہے ہیں ہے نہیں اب دکاندار سے لین دین ہے اب اس کے پاس وہ پچاس ہزار روپے رکھوا دیے ہم نے ٹھیک ہے جی ہزار روپے رکھو اور پھر یہ اتنا اتنا مال پہنچا دینا تو اب یہ سودا کہ گا یا نہیں کہلائے گا اس کو کیسے مینج کریں گے واپس لے کے جائیں گے پھر لائیں گے ایک تو صورتحال ہے کہ اتفاقن ایسے صورتحال پیدا ہو گئی ٹھیک ہے کہ بھئی پیسے لے کر آئے تھے اور مال آدھا ملا ہے بکیا رقم بھی اس کو دے گئے ٹھیک اور ایک یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کال و اقرار ہوتے ہیں وعدے ہوتے ہیں کہ جی پیسہ ہمیں چاہیے پیسہ پہلے دو پیسہ دینا پڑے گا یہ صورتحال جدا تو وہ یوں صورت حال ہے کہ بھائی صبح شام کا معاملہ ہے پیسے لائے تھے واپس لے کے نہیں جانا چاہتے اتنی گنجائش تو بنتی ہے اور اس سے کوئی قرضہ بھی نہیں کہتا ٹھیک ہے بھائی اس نے ایک قرضے کے طور پر لی ہے ٹھیک ہے وہ عارضی طور پر رکھوا گیا اس کے پاس اس کی گنجائش تو ہوگی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ابیب بورن میرا سواد یہ ہے کہ جیسے کہ آگے بکرا ہی جاری ہے اور میں بکرے لے کے اور ان کو آگے ہزار پندرہ اس پہ رکھ کے آگے دے سکتا ہوں یا کوئی بکرا مجھے بندہ کہے کہ مجھے لے کے دے دیں میں کسی سے بیس کا لیتا ہوں تو اس کو اکیس کا دے سکتا ہوں یا پورا بیس کا دینا پڑے گا ٹھیک ہے جی آپ نے ہمارے موقع سے مناسبت سے سوال کیا بکرا خرید آپ کیا کریں بھائی خریدوار ہیں تجارت ہوتی یہی ہے کہ آپ ایک مال خریدیں جی اپنا نفع رکھیں اور آگے بھیج دیں ٹھیک جی ہے یہی تجارت ہے پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی نا ایک صابر رضی اللہ تعالیٰ نو انہیں سرکار علی سادام نے برکت کی دعا دی تھی تو صحابہ اکرام ان کے ساتھ پیسہ لگاتے تھے اور وہ جاتے تھے شام کو واپس آتے تھے نفع میں ایک گونٹلے آتے تھے تو تجارت یہی ہوتی ہے کہ جو چیز مثال طور پہ یہ, یہ مال کسی نے خریدا ٹھیک ہے اب جتنے میں خریدا ہیں میں تو کوئی نہیں بیچے گا نا تجارت کا مقصود ہی نفع اٹھانا ہے وہ تو جتنے کا خریدا ہوتا بڑا خریدے یہ है. جائیں مارکیٹ میں ظاہر بات جائیں گے جانور خریدیں <coughs> گے اور یہ خیال رہے کہ ایسا جانور مت خرید لیجیے گا جس کے دانت پورے نہ ہوں یا جس کے اندر ایسا کوئی عذر پایا جا رہا ہو جس سے قربانی نہ ہوتی ہو اس سے آپ کو جانور کوئی بھی نہیں خریدے گا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا نقصان اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایسی چیز میں مال ایسی نوعیت کا مال لے آتا ہے مارکیٹ میں اس کی ویلیو گر جاتی ہے یہ نقصان کے اسباب ہوتے ہیں تو آپ بلا شبہ جانور خریدیں خریدنے کے بعد اپنا نفع رکھیں اور سامنے والے کو بھیج دیں کوئی حج نہیں ہے صرف اس سوال سے ایک اور سوال نکل رہا ہے یہ سوال میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہی پوچھنا چاہ رہے ہوں مارکیٹ میں کہ اب یہ ہونے لگا کراچی میں یہ دیکھا ہے کے مارکیٹ میں منڈی میں کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس جانور ہوتا ہے وپاری یہاں سے جاتا ہے کیونکہ بالکل ہی شہری علاقہ ہے ہمارا हुँ. اور یہاں پہ جانوروں کی خرید و فروخت نارملی معمول رہتا نہیں سال میں ایک دفعہ لوگ خریدتے ہیں بقرعید کے موقع پر تو انہیں تجربہ نہیں ہوتا تو وہ دھوکے سے بچنے کے لیے ایسے افراد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کیا چاہیے ہم دلا دیتے ہیں تو وہ پھر ترکیب یہ ہوتی ہے کہ بکرا لینا ہے تو پانچ سو روپئے دے دینا جتنے کا بھی لوگ ہے ٹھیک ہے ہم دلا دیتے ہیں آپ پانچ سو روپئے ہمیں مزدوری دے دینا آ, اسی طریقے سے بڑا جانور لینا تو اس کی بھی وہ طے کر لیتے ہیں یہ روٹین ہے ہماری یہاں کراچی میں دو تین سال سے تو میرے علم میں ہے تو اگر ایسی صورت حال تو کیا حکم ہوگا دیکھیں اس کو محنت اور مزدوری جو ہے جی محنت اور مزدوری کی دو صورتیں بنتی ہیں جی ایک تو یہ کہ آپ تنخواہ پر یا ڈیلی ویجز پر کوئی کام کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ کمیشن کے طور کے کام کریں کہ آپ کا سودا میں کرواتا ہوں دونوں پارٹیوں کو ملوا دیتا ہوں اور بیچ میں مجھے آپ اس محنت کے بدلے اتنے پیسے دے دیجیے گا تو یہ جو صورت ہے یہ شبہ جائز ہے اور اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے سامنے والا جس تجربے کا حامل ہے اسے جانور کی پہچان ہے بیمار اور تندرست جانور کی پہچان ہے اسے دانت کھول کر جو ہے منہ دیکھنا آتا ہے ورنہ تو باہر لوگ منہ کھول کے دانت دیکھنا پیجیے گا اسے منہ کھول کر دان دیکھنا ہوتا ہے ورنہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ پہچان نہیں ہوتی کہ جس جن دانتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یا جن دانتوں کا اصل مشروط ہے دیکھنا وہ ہوتے کون سے ٹھیک ہے تو عام آدمی کو ظاہر بات ہے جانوروں سے اور کیٹل سے ان چیزوں سے معرفت نہیں ہوتی تو یوں وہ دوسرے کے تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس میں کوئی حاضر نہیں ہے میں تو یہ عرض... کبھی کبھی یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ مڈل مین کو نکال دیں نا اب بعض اخطلاط ایسی ہوتی ہیں جو غلط معنوں میں بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں مڈل مین رشوت کے لین دین کرنے والے کو بھی کہتے ہیں ٹھیک یہ میری مراد نہیں ہے ٹھیک مڈل مین بروکر اگر بروکر کو آپ نکال دیں تو پوری دنیا کا نظام جام ہو جائے گا پوری دنیا کا نظام ایک جہاز میرے جہاز جہاں سے چلتا ہے مثال کے طور پر اس کو تنظانیہ جانا ہے पता نہیں تندانی سمندر رہی ہے میرے منہ سے نکل گیا ایک مثال ہے برازیل جانا ہے اس کو ٹھیک ہے برازیل پہنچتا نہیں ہے اس جہاز کو پہلے سے آڈر مل چکے ہوتے ہیں وہ وہاں سے مال اٹھاتا ہے چینی اٹھاتا ہے ایک مثال ہے راستے میں ہوتا ہے اس کو مزید آرڈر مل گئے ہوتے ہیں تو کیا ہے کہ جو بروکر ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں تاجر بروکروں سے رابطہ کرتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں معاملات بروکر آگے سروس دیتے ہیں اپنی تو پوری دنیا کا جو تجارت کا نظام تیز ہوا ہے جی اس میں ایک بہت بڑا کردار بروکر کا ہے مڈل مین ہے مڈل ہر جگہ بین الاقوامی تجارت ہو لوکل تجارت ہو ہول سیل کی تجارت ہو اس کے اندر اس کا ایک بنیادی کردار ہے جی اور جو بروکری کا نظام ہے جی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہدے مبارک سے ہے جی ایسا نہیں کہ بعد میں رائے بڑا قدیم ہے قدیم ہے, قدیم ہے یہ طریقہ کار جی ہاں ہر طریقہ کار کی طرح اس طریقہ کار کے ساتھ بھی حلال و حرام مسائل جڑے ہوئے ہیں थी. تو اس میں جو حلال ہے اس کا خیال رکھنا ہے جو, جو حرام ہے اس کا خیال رکھنا ہے थी. یہ <سؤال> ہر مسلمان کے لازم ٹھیک اگلی کال کی طرف ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد اکرم چنور سے آج کر رہا ہوں میں ایک محکمے میں افسر تھا میرے تین بیٹے ہیں بڑا بیٹا پہلے ہی ملازمت کرتا تھا درمیانہ بیٹا جو ہے وہ میں نے سارے پیسے اس کو دے دیے کہ وہ کاروبار کرے اور کر رہا ہے اور تیسرا بیٹا پڑھ رہا ہے اگر کل کو میں مر جاتا ہوں تو اب جو بچہ جس نے یہ محنت کر کے کاروبار اسٹیبلش کر رہا ہے اس کا کیا حصہ ہوگا اور جو دو دوسرے ہیں ان کا کیا ہوگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں برائے مہربانی فرمائیں ٹھیک ہے جی آپ کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق ہے خاندانی کاروباری شراکت سے اور آپ نے بالکل صحیح موقع پر سوال کیا ہے اور آپ کا سوال کرنا اس بات کا پس منظر بیان کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں یہ چیز بھی ہے کہ ایک بیٹا کاروبار لے کے چل رہا ہے تو اپنی محنت کا یہی فائدہ اٹھائے دوسرا پہلو بھی آپ کے دل میں کھٹکتا ہے کہ باقی لوگوں کا کیا ہوگا دیکھیں اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی چیز آپ اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں وہ برابر برابر تقسیم کریں البتہ اتنی اجازت ہے کہ بیٹوں کو دو حصے دیں بیٹیوں کو ایک حصہ دے دیں لیکن تمام کو برابر برابر دیں یہ بھی ممکن ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے اس کو دس لاکھ پر دے دیے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جو دوسری اولاد ہے وہ چھوٹی ہے جب وہ اس عمر پہ آئے گی تو میں ان کو بھی دس لاکھ روپے دے دوں گا تو یہ بھی ممکن ہے بازوقات اس طرح ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اولاد کو تو دے دیں اسے اسٹیبل کر دیں اس کو کاروبار پر کھڑا کر دیں لیکن دوسری جو اولاد ہو اس کو اس طرح کا کوئی عطیہ کوئی گفٹ آپ نہ دیں اس کی گنجائش نہیں ہے آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ اپنا جو یہ جو بیٹا ہے آپ کا اب یہ پتا نہیں کہ آپ نے اس کو جو پیسہ دیا ہے وہ کس طور پر دیا ہے اگر آپ اس کو قرضہ دیتے ہیں تو جو شری تقاضا ہے وہ بھی پورا رہتا اور جو بیٹے کا جو حق ہے کہ وہ جب کاروبار اس نے ڈالا ہے اور محنت کی ہے اسے بھی اس کا حق پورا مل رہا ہوتا مثال کے طور پر آپ نے دس لاکھ روپے قرضہ دے دیا تو آپ پر وہ الزام نہیں آیا کہ جی آپ نے ایک بیٹے کو دے دیا ہے بکیا کو نہیں دیا آپ نے کوئی گفٹ تو دیا نہیں ہے توحفہ تو دیا نہیں ہے آپ نے تو قرضہ دیا ہے جو کہ قابل واپسی ہے بیٹے کو اس کا یہ فائدہ ہوا یعنی ایک تو ان کو فائدہ ہوا کہ انہوں نے کوئی خلافی شرح کام نہیں کیا ایسا نہیں کہ ایک بیٹے کو گفٹ کر دیا بکیا کو نہیں کیا انہوں نے تو قرضہ دیا ہے اب بیٹے کو یہ فائدہ ہوا کہ بیٹے نے جب کام شروع کیا تو وہ چونکہ اس نے قرضہ لے کر شروع کیا تھا کسی غیر کی شراکت کا کوئی امکان نہیں ہے یہ آہستہ آہستہ کاروبار کو لے کے آگے چلے گا اور آہستہ آہستہ اپنے والد کے دیے ہوئے پیسے اتارتا رہے گا اگرچہ اس کا کاروبار پچاس لاکھ پر چلا جائے ایک کروڑ پر چلا جائے لیکن اس نے والد کے دس لاکھ ہی اتارنے اور تجارت میں دو چار سال پانچ سال میں اتنی بڑی رقم اتارنا کوئی مشکل نہیں ہوتا تو اب بیٹے کے حوالے سے یہ ہوا کہ وہ مکمل کاروبار کا مالک ہو گیا اس کی محنت تھی تو وہی مالک ہوا کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کا کوئی تنازع نہیں ہے والد کسی قسم کی خلاف شرح حرکت کا مرتکب نہیں ہوا تو یہ آئیڈیل صورت بنتی ہے اگر آپ نے یہی صورت اپنائی تھی تو بہت اچھا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا صرف ایک بیٹے کو یہ گفٹ دیا ہے تو پھر یہ ہے کہ بقیہ اولاد کو بھی اتنی گفٹ کی آپ کوئی ترقیب بنائے اور اگر کوئی اور صورت تھی مثال کے طور پر بیٹے کو دے دیا ہے لیکن اس کو مالک نہیں بنایا نہ قرضہ دیا ہے بلکہ ذہن میں یہ ہے کہ یہ تجارت میری ہی ہوگی یہ کام میرا ہی ہوگا اور دوسرا بیٹا بڑا ہوگا تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا تیسرا بڑا ہوگا تو وہ شامل ہو جائے گا تو اس سے بہرحال اختلافات بعض جگہ آ جاتے ہیں بعض جگہ نہیں بھی آتے ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعد جگہ اولاد انتہائی فرما برداری کے ساتھ والدین کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے کام کو آگے بڑھاتی ہے دوسرا تیسرا بھائی بھی بعد میں جا کے ایڈ ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کام کو اپنا کام نہیں کہتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب کا کام ہے اور ہمارا مشترکہ کا کام ہے یہ صورت بھی ٹھیک ہے اگر اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ کسی قسم کا تنازع نہیں ہے یہ لوگ کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو پھر یہ صورت بھی ٹھیک ہے یہ تیسری صورت میں نے وہ بیان کی ہے کہ جب آپ نے نہ تو قرضہ دیا ہے نہ بیٹے کو گفٹ کیا ہے آپ کی نیت یہی ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے اور یہ کاروبار بھی میرا ہی ہے بیٹے کا کاروبار نہیں ہے تو اس صورت میں غیر بات باپ کا کاروبار ہوگا اب آپ کے ہاں کیا صورت ہے کیا آپ نے اپنایا ہے کیا نہیں اپنایا یہ تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ تفصیلات اور بنیاد میں نے عرض کر دی ہے دارالفتہ الحسنت کے فون نمبر پر کل یا پرسوں رابطہ کر کے مزید آپ تفصیل حاصل کر لیں ٹھیک ہے ان شاء اللہ اسکرین پہ آپ دارالفتا سنت کے نمبرز سے کچھ دیر میں ملاحظہ فرمائیں گے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد سلیم رضا اقتاری ہے میں ضلع بھاور پور محرآب والا سے عرض کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ جب بھی کوئی دو شخص پارٹنرشپ کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی کاروبار چمکتا ہوا یا منافع والا دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں بھائی والی کے حساب سے وہ شروع کر دیتے ہیں لیکن شرح اعتبار سے نہ وہ کسی سے مشورہ لیتے ہیں نہ ہی اس کی کوئی شرح معلومات لیتے ہیں تو جب وہ کاروبار بڑھ چڑھ جاتا ہے تو دونوں میں سے ایک کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ سارا کاروبار میں سنبھال دوسرے اسلامی بھائی نے جو سرمایہ لگایا اس کو میں اس کا سرمایہ واپس کر دوں تو وہ یہ شرط لگاتے کہ جی آپس میں یہ تو کبھی طے ہوئی نہیں تھی کہ ہم جدا ہوں گے تو اس معاملے کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا تو یہ نوبت یہاں تک آ پہنچتی کہ کاروبار بند ہونا پڑتا ہے اور آپس میں بد گمانی کے بھی بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں تو اس نوبت پر پہنچنے سے پہلے اگر کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی اسلامی بھائی کچھ خرید معلومات لے لیں یا کچھ آپس میں پہلے سے کچھ طے ہو جاتا تو وہ بہتر ہوتا اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے کہ بعد میں ایسا کرنا کیسا کہ نیت کو خراب کر لینا تو دوسرے کو کٹ کرنے کے لیے یہ عمل کرنا کیسا ہے اس معاملے میں ہمارے رہنمائی ارشاد فرما دیجیے جذبات یہ آپ کا خراب سوال تو نہیں ہے لیکن آپ نے معاشرے کی ایک عکاسی کی ہے کہ معاشرے کے اندر بعض افراد اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں جی دیکھیے پہلے تو ایک اصول آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ شراکت جو ہے وہ رشتے کی طرح نہیں ہوتی کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا شراکت جو ہے وہ فریقین جب چاہیں اتفاق ات ات کے رائے سے ختم کر سکتے ہیں شراکت کے اندر ختم کرنے کا پہلو ہر وقت موجود رہتا ہے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں مطلب کہ اگر سامنے والا ہی سوچے کہ اس کی نیت خراب ہو رہی ہے ضروری نہیں ایسا ہو بہت سارے سب ہو سکتے ہیں بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ पर اس موقع پر ہم ہمارے دلوں میں کچھ باتیں हैं <سؤال> कुछ ہیں کچھ میل है इस ہے اس موقع پر ختم کر لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس موقع پہ کریں جب دستوں غریباں ہو جائیں بعض اوقات یہ پہلو بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے بعض اوقات بندہ سوچ رہا ہوتا میرا جو ساتھ والا ہے اس کی کاروبار کے اندر دلچسپی ایسی نہیں ہے میری محنت زیادہ ہے میری ایفرٹس زیادہ ہیں میری جو صحیح ہے وہ زیادہ ہے تو یہ مختلف توجیحات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر کوئی ایک فریق ایسا فیصلہ لینے پر راضی ہوتا ہے اس میں دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ اگرچہ کہ حق تو ہے کاروبار ختم کرنے کا اور کاروبار سے الگ ہونے کا لیکن سامنے والا کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے مثال کے طور پر اس موقع پر ختم کرنا اس کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے تھوڑا لیٹ کر دیں چھ مہینے سال لیٹ کر دیں یا پہلے سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو بتا دیں کہ بھائی سال دو سال میں ہم ایک کلوز کر دیں گے تاکہ دوسرا بھی جو ہے اپنا سرمایہ کہیں اور لگا سکے اور دیکھ سکے جو بات آپ نے کی ہے شریح رہنمائی کی بلا شبہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے اور اس اعتبار سے ضروری ہے کہ آپ کا کیپٹل کتنا تھا جب آپ ختم کرنے جائیں گے تو ظاہر بات ہے کیپٹل نکالنا پڑے گا تو کیپٹل یہ تو ایک شریک تقاضا ہے کہ جب آپ شرکت کر رہے ہیں تو آپ کا کیپٹل معلوم ہونا چاہیے اس کا ریشو تی ہونا چاہیے پھر آپ کے نفع کا تناسب کیا تھا ٹھیک ہے تاکہ جب آپ ختم کر رہے ہیں تو کاروبار کو اسی اعتبار سے تقسیم کریں ठीक ठीक پھر بعض اوقات جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ دیگر چیزوں پر ہوتے ہیں مثال کے طور پر کاروبار ختم ہو رہا ہے اور ایک یہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی وصولیاں میں اپنے ذمے نہ لوں یہ کریں بھائی کیوں کریں گے جب وصولیاں ہیں تو پھر دونوں ہی پر آئیں گی تو بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی میچل انڈرسٹینڈنگ کر کے اپنے معاملات آسان طریقے سے انجام دینے پڑیں گے شروع میں بھی شریر رہمائی ہے کاروبار ختم کر رہے ہیں تو تب بھی شریر رہنمائی اہم ہے بلکہ بعض اوقات تو شروع میں چونکہ پیارا محبت کی فضا ہوتی ہے نا اور وہ کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا کاضی ماورا ہے ماورا ہے کاضی کی تو براہ ضرورت ہوتی ہے کاضی بھی ہوگا گواہ بھی ہوں گے ٹھیک ہے تھوڑی ہے کہ میاں بیوی راضی ہوگی تو جو مرضی کریں تو بعض اوقات شروع میں جو ہے وہ بس گاڑی چل پڑتی ہے چلو بھی کاروبار کرے, کر رہے ہیں کاروبار کرتے کرتے آگے بڑھ گئے لیکن جب وہ ساجے کی انڈیا بھی چوراہے پر ٹوٹتی ہے پھر آتے ہیں کہ جی اب کیا کریں تو میں نے تو زیادہ رش, زیادہ تر شراکت کے مسائل سے جو میرا راستہ پڑا ہے لوگوں کو اختتام میں آتے ہوئے دیکھا ہے کہ ابتدا میں نہیں آتے اختتام میں البتہ آتے ہیں کہ جی ہمارا یہ تنازع ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں بہرحال اختتام میں بھی نمائی رہنمائی ہم محتاج ہیں اور ابتدا میں بھی نمائی رہنمائی ہم محتاج ہے شری نمائی سے تو افطنا اور بے نیازی ہوئی نہیں سکتی نا ٹھیک ہے مختص مجھے نہیں پتا میرے چہرے پہ لکھا ہوا آ رہا ہے آپ دل میں سے پڑھ رہے ہیں یہ سوال میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے پوچھوں گا کہ لوگ کب آتے ہیں پہلے آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا پیر کو آج سنڈے ہے اتوار کا دن ہے منڈے کو یعنی کل بروز پیر دوپہر ایک بجے آپ یہ سلسلہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکیں گے اور منگل اور بدھ کی درمیانی شب منگل کا دن جب گزرے گا اور بدھ کا دن شروع ہوگا تو پھر رات کو تین بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ جو دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے یعنی ایک دفعہ کل اور ایک دفعہ پھر منگل اور بدھ کی درمیانی شب جب آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ازد اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے آپ کے سوالات ہوں گے اور بہت صاحب کے جوابات ہوں گے کل دوپہر کو آپ دیکھنا چاہیں تو دوپہر کو ایک بجے دیکھ سکتے ہیں اب مدنی نیوز ہوگی مدنی خبریں ہوں گی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم